بل سمی لالی میں مینشو نویم سے ہی ون سہی ونپتی بسملوی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِضُ ظَهِيرًا كَانَ عَذَاب رَّبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا نظر الظَّالِمِينَ فِيهَا نفیح جسی و عمل کو ملا بار اور تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے کا نبی کا حتمم یا یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ جو ہو کر رہے گا تم من لذینت تک پھر ہم بچا لیں گے بچا گزاریں گے ان لوگوں کو جن کے اندر تقواہ پرہیز ہوئی تم اندی نتو پھر ہم متفقی پرہیزگاروں کو اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچنے والوں کو اس جہنم سے سلامتی سے لے گزاریں گے وہ نظر ظالمین فیح اور ظالموں کو ہم اسی جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا پڑا چھوڑ دیں گے پچھلے جمعے کے اندر بھی اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی جن انسان اللہ کریم نے بنائے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ان سب کو دوزخ پر سے گزرنا ضرور ہے اس لیے ہر کسی کو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم جہنم پر سے کیسے گزریں اصل مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے صرف کافروں کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مسلمان حتیٰ کہ کے امبیال السلام ان کو بھی جہنم پر سے گزرنا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے قسم کے انداز میں یہ جو لفظ آیا نا حت من مک اس کا معنی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا ہے کہ قسمن واجبا یعنی یہ تیرے رب پر واجبی قسم ہے گویا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ مجھ پر قسم ہے کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزارنا ضرور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گزرنے کا مرحلہ آئے گا نا تو پھر فرشتے بھی وہاں اللہ کے کھڑے ہوں گے اور ان فرشتوں کی زمانوں پر بھی یہی ہوگا اللہ سلم اللہ سلم یعنی سلامتی سلامتی کی دعائیں ہوں گی حفاظت کی دعائیں اللہ حفاظت ہی فرمانا اللہ سلامتی ہی رکھنا تو یہ اصل بات ہے اسی کے لیے انبیاء علیہ مسلاط وسلام دنیا میں تشریف لائے ہر نبی نے آ کے اپنی اپنی امت کو یہی بات سمجھائی کہ میرے امت میری دعوت کو قبول کر لو قبول کرو گے تو اللہ تمہیں دوزخ سے بچائے گا اور جنت میں پہنچا دے گا اور نہیں قبول کرو گے تو پھر دوزخ میں گرو گے خصوصا ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اس بات پر بہت ہی زیادہ زور لگایا آپ تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے آپ کا انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے دن رات دن رات محنت کرتے کوئی ذاتی غرض نہ تھی کوئی ذاتی مفاد سامنے نہ تھا کوئی دنیا کی وجاہت وقار عزت کوئی مال و دولت کوئی چدراہٹ کوئی بادشاہی یہ سلسلے جتنے بھی ہیں یہ سامنے بالکل نہیں تھا پھر آپ اتنی محنت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کبھی خیال نہ آتا جیسے میرے آپ کے آ جاتا ہے کہ چلو جی ہم نے کون سا سے کچھ لینا ہے چھوڑو نہیں مانتے تو نہ صحیح پیچھے ہٹ جاتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے نہیں ہٹے آپ نے ماریں تو کھا لی پتھر تو کھا لیے اور کانٹے بچھوا لیے راستے میں بڑے تانے سن لیے مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے منتیں ترلے لے جا جا کے ایک ایک کے پاس کئی کئی کے پاس اور پھر اس انداز میں کہ انما اعیدكم بواحدا ان تقوموا لله مكن وافرادا ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنن ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں انما نما آئے جو بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں سمجھاتا ہوں بے واحدت ان ایک بات کی میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں کیا کہ انتقوم للہ اللہ کے لیے کھڑے ہو وہ اللہ کے لیے انتقوم کہ کھڑے ہو وہ للہ اللہ کے واسطے کھڑے ہو دیکھو کیا انداز ہے یہ قران مجید ہے سورہ سبا کا آخری رکوع ہے۔ اللہ اللہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دعوت تبلیغ کا انداز کس انداز میں کہ لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت ہے انتقوم للہ یہ للہ اللہ واسطے کر کے یہ منت ہی ہے نا اللہ یہ سماجت ہی ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں ترلہ ہی ہے نا ان کا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں لاہ اللہ کے لیے اللہ کا واسطے کھڑے تک کھڑے ہو وہ ایک ایک کر کے مسنا دو دو کر کے مسنا دو دو کر کے کھڑے ہو وہ یا ایک ایک کر کے کھڑے ہو وہ الگ الگ اور سمت فکروں پھر ذرا غور و فکر کرو پھر سوچو بچار کرو ایک ایک کھڑا ہو کے بھی سوچے دو دو کھڑے ہو کر بھی سوچیں یعنی اس سے زیادہ بھی مانا مفہوم ہے کہ تم ذرا غور تو کرو ماں بے جا تمہارا ساتھی ساتھ صاحب کم کا میں جو تمہاں مکہ میں جو تمہارا ساتھی اتنی محنت کر رہا ہوں دن رات میں نے ایک کیا ہے تم مجھے پتھر بھی مار رہے ہو میں پیچھے نہیں ہٹتا تم مجھے تانے بھی دے رہے ہو میں پیچھے نہیں ہٹتا تم نے مجھے دھمکایا بھی تو میں پیچھے نہیں ہٹتا تم نے مجھے لالچ بھی دیا تو میں پیچھے نہیں ہٹا میں جو دن راتیں کیے ہوئے ہوں اللہ یہ کیوں کیے ہوں سُمَّتَ تَفَقْقَ رُو مَابِ من مِنْجِنَّا ذرا گوھر و فکر تو کرو ماب من جا میں جو تمہارا ساتھی ہوں کوئی پاگل اور مجنون نہیں ہوں میں پاگل تو نہیں اللہ کے یوں ہی لگا ہوا ہوں اور تم کہو کہ میں پاگل نہ پاگل نہیں میں کس لیے لگا ہوں مجھے فکر کیا ہے اللہ پر یہ بات ہے اگلی رو شدید میں محض اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ڈرا اور خبردار کر رہا ہوں کہیں سخت عذاب جہنم کا اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے نا ایمان والوں سے ماننے والوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے اسی پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے بار بار یعنی قرآن مجید ہے رمیہ یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارا الحا ملائے کا تم گلا تن شداد لا یا سن اللہ ہمارا ہوفالون اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو یعنی مجھے ماننے والو کلمہ پڑھنے والو ایمان کا دعوی رکھنے والو او بچاؤ بچاؤ اللہ حکم دے رہا ہے کن کو ایمان والوں کو بچاؤ کس کو بچاؤ ان اپنی جانوں کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ کو بچاؤ ان سامنے پانڈا مدا ہو گیا اللہ جی ذرا ہی تھوڑے دیر ہیں آج سے. اللہ اکبر تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اے ایمان والو کو بچاؤ ذرا توجہ کرنا بھائیو اس آیت کو تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا اس آیت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کافروں کے لیے ہے یہ بھی مصیبت ہے نا آج ہمارے لیے یہ شیطان نے مسلمانوں کا ذہن خراب کر دیا مسلمانوں کا کہ ان کو کوئی قرآن کی آیت سناؤ کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے یہ تو کافروں کے بارے میں ہے اللہ اکبر اس بات پر یاد آ گیا درس میں بتا چکا ہوں چونکہ وہ معاملہ چل رہا ہے نا اس لیے اس لیے وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں سب کو ذرا غور کر لیں غور کر لیں ہم مسلمانوں کی حالت جن کا دعویٰ قرآن کو ماننے کا جن کا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا معادلہ لیکن حالت کیا ہے اللہ اکبر حالت کیفیت کیا ہے نو لکھا یہ آپ کے لاہور میں پولیس اسٹیشن بھی ہے وہاں چوک بھی ہے وہاں ہسپتال ہے ہومیوپیتھی ہسپتال ڈاکٹر حمید میموریل ہومیوپیتھی وہ ہسپتال ہے انہوں نے اپنے وہاں ہسپتال کے باہر ایک بورڈ لگوایا اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن مجید سورہ انعام کی دو آیتیں آیت نمبر انچاس اور پچاس دو آیتوں کا خالی ترجمہ آیتیں بھی ساتھ ہیں عربی اور ساتھ ان کا خالی لفظی ترجمہ یہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہے اب وہ آیتیں سن لیں آپ ان کا ترجمہ بھی لفظی سن لیں وہ کیا ہے اللہ نے فرمایا ودینہ کزبینا یمسوحم الزاب بیما کانو یفسکون وہ لوگ جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلا دیا ان کو ان کی اس نافرمانی پر عذاب پہنچ کر رہے گا یمسحم العذاب ان کو عذاب لگے گا بے ماں کانو یہ جو وہ نافرمانی کر رہے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی اس پر آزاد آئے گا اگلی بات اللہ خزائے کہہ دو ان لوگوں کو کہ لوگوں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیبا اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا اکول منی ملک اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نتاب ع میں تو بس میری طرف جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں یہ ترجمہ ہے یہ لکھ کے انہوں نے لگایا یہ لکھ کے لگایا سنی تحریک سنی تحریک والوں نے جا کے نو لکھا پولیس اسٹیشن میں احتجاج کیا احتجاج کہ انہوں نے جی یہ آئے اور ان کا ترجمہ یہاں کیوں لگایا ہے اس کو یہاں سے اتروایا جائے یہاں سے اتروایا جائے انہوں نے کہا کہ تمہیں اعتراض کیا ہے پہلا اعتراض تین باتیں انہوں نے کی پہلا اعتراض انہوں نے کہا جی کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہائے مسلمان اللہ اکبر نا یہ سب سے بڑے عاشق رسول کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف ہے لہذا اترواؤ دوسرا اعتراض یہ کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیت ہے جو یہاں انہوں نے لگوائی اور تیسرا یہ ہے جی کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہوا ہے یہ تین باتیں کی ہمارے ساتھی پہنچ گئے پروفیسر سناء اللہ صاحب پنچ روڈ والے وہ چلے گئے ساتھ چار پانچ مختلف ترجمہ ترجموں والے پرانے مجید بھی لے گئے پرانے مجید لے گئے ساتھ جس میں یہ ان کے اعلی حضرت بریلوی کا بھی ترجمہ ساتھ شامل ہے وہ لے کے چلے گئے پہلی بات تو یہ کہی کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ آیت قرآن کی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو پھر بجائے اس کے کہ تم قرآن کی آئس کو بدلواؤ اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے تمہیں قرآن کسی کے عقیدے کے خلاف نہیں ہوا کرتا تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف اور دوسری بات یہ کہی کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ کافروں کے بارے میں آئس اتری ہے تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوئی ہے کافروں کو تکلیف ہونی چاہیے تھی تکلیف پھر کافروں کو ہونی چاہیے تھی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا تم مسلمان ہو تم مسلمان ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا کافروں کو تکلیف ہونی چاہیے تھی تمہیں تکلیف کیوں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ یہ ترجمے سارے تمہارے سامنے پڑے ڈی ایس پی موجود تھے وہاں پولیس انتظامیہ وہاں موجود ان کے سامنے ترجمے رکھ دیے کہا جی ایک ایک ترجمہ پڑھ لو سب کا اگر واقعی ترجمہ غلط ہے تو ہم سزا دیں گے اور بورڈ اتروا دیں گے بالکل جو سزا ہو دے دینا لیکن اگر یہ ترجمے بالکل ٹھیک ہے آیت قرآن کی ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سنی تحریک والوں کو ہدایت ہی نسیب کر دے یارو کیا ہو سکتا ہے اس سب کے باوجود میرے بھائیو یہ سنی تحریک والے اور پولیس والے مصر ہیں اس بات پر کہ نہیں جی یہاں سے اس بورڈ کو ہٹایا جائے ختم کیا جائے جب بات نہ بنی آخر کار ہمارے ساتھیوں کو عدالت میں جانا پڑا اور عدالت میں جا کر اسٹے کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ وہاں لگے رہنے کے لیے باقاعدہ اسٹے لیا ہے اب وہ عدالت میں مسئلہ ہے اللہ اکبر اب ذرا اندازہ کریں میرے بھائیوں بات یہ کرنی تھی کہ ایسا شیطان نے ہمیں برباد کیا ایسا برباد کیا کہ قرآن سے دور کرنے کے لیے جس آیت کے متعلق چاہا کہ دیکھا کہ یہ آیت ہمارے عمل ہمارے عقیدے کے خلاف پڑتی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے عقیدے نظریات اعمال کو بدلے قرآن کے مطابق کریں الٹا شیطان نے یہ ذہن بنوا دیا ہے کہ یہ تو جی کافروں کے بارے میں اتری ہے سو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیت سورہ تحریم کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا یا یادین آ منو اے ایمان والو او بچاؤ بچاؤ کس چیز کو بچاؤ فرمایا ان کوم اپنی جانوں کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ صرف اپنے آپ کو نہیں آہلی قوم اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ اپنی جانوں کو بھی بچاؤ اور اگر تم کچھ ہمدردی اپنے بچوں بیٹوں اولاد اپنی بیوی گھر والوں سے کر سکتے ہو تو وہ یہ ہمدردی کرو کہ اللہ کرے وہ بھی جہنم سے بچ جائیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میں بچوں دو سے جہاں دوزق سے میں بچوں میرے بیٹے بھی بچ جائیں میری بیٹیاں بھی بچ جائیں اولاد کو فکر ہو کہ میرے ماں باپ بچ جائیں یہ فکر ہو دوست و احباب بچ جائیں سے بچ جائیں نارا دوزک کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو وہ دوزک کی آگ کیا ہے فرمایا مکو دو کی آگ کا ایندھن اللہ رب العزت نے لوگوں اور پتھروں کو بنایا ہے انسان ہے انسان ایندھن اس کام اور پتھر ہوں گے ایندھن اس کا اور جو فرشت ہے پر نگران اللہ نے مقرر کیے ہیں میں شداد جو فرشتے وہ جاننا پر مقرر ہیں وہ بڑے ہی سخت دل ہیں کبھی ان کو ترس نہ آیا نہ آئے گا کبھی ترس ان کو آنا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کی رات میں گیا نا تو کئی جگہ پر فرشتے فرشتوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا مجھے خوش آمدید کہا لیکن جب جہنم کے قریب پہنچا وہاں جو فرشتہ مالک اور اس کے ساتھی ان کے چہرے پر میں نے ذرا بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی میں نے پوچھا یہ کون کہا یہ جہنم کے داروگے جہنم کے دروگے کہ گیلازن بڑے ہی سخت دل ہیں شدادن اور بڑے ہی سخت طاقت اور قوت والے ہیں کہ چیخیں گے جہنمی روئے چلائیں ان کو ترس آ جائے نہ یا یہ ہے کہ جہنمی مل کے کہیں کہ چلو ان فرشتوں کو ہٹاؤ ایک طرف ہم نکل جائیں دوزخ سے اللہ نے فرمایا شداد بڑے ہی سخت قوت والے ہیں ایک فرشتہ ہی مان نہیں اور پھر یہ ہوا کہ کوئی لے دے کے مسئلہ ہو جائے گا فرمایاسون اللہ ہمارا ہوم اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے ماں امرون اور کرتے وہی کچھ ہیں جو اللہ کا ان کو حکم ملتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی پرمانی کا ان کے اندر تصور بھی نہیں بڑے ہی سخت دل ہیں ترس نہیں آئے گا ان کو اے ایمان والوں تمہیں بھی اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے ہو گئی ایمان والوں کی بات سو ایمان والوں کو بھی جہنم پر سے گزرنا ہے یہ فکر ہونی چاہیے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گا جنت میں جانے کے لیے راستے میں جہنم پڑتا ہے اللہ کہتے ہیں کانب کا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ جو میں نے پہلے معنی بتلایا ہے نا اس کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مقضیہ کا معنی قسم واجبا کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری قسم ہے کہ ہر فرد کو اللہ تعالی نے جہنم کے اوپر سے گزارنا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمانوں میں سے جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے نابالغی میں نابالغی میں بچپنے میں تین بچے فوت ہو گئے جس کے مسلمان منل مسلم مسلمانوں میں سے جس کے تین بچے نابالغی میں فوت ہو گئے تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ چھو چھوئے گی نہیں ہاں اللہ تحلت القسم مگر اللہ نے یہ جو قسم اٹھائی ہے نا اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کو دوزخ کے اوپر سے گزارنا ضرور ہے اللہ اکبر یہ ہے تاہلت القسم اللہ کی طرف سے یہ قسم ہے کہ ہر کسی نے وہاں سے گزرنا ہے اوپر سے گزرنا ہے ہر کسی نے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کانا على ربی کا حتم یہ بار بار میں کیوں دہرا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اہل ایمان سبق حاصل کریں کہ یہ ہمیں اصل فکر ہو جائے کہ ہمیں اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے ہم کیسے بچے دوزخ سے کیسے بچیں کیا صورت ہوگی بچنے کی اور پھر جیسے میں نے پچھلے جو میں ارض کیا اللہ اکبر شروع میں ہی جب وہاں سے گزرنا ہے جو راستہ بنایا جائے گا جو پل رکھا جائے گا وہاں شروع میں ہی دو چک پوسٹیں وہاں قائم کر دی جائیں گی صحیح مسلم کے اندر ہے یمین و شیمالا ایک دائیں اور دوسری بائیں وہاں جن جنہوں نے گزرنا ہے اس کی چیکنگ ہوگی تفتیش ہوگی وہاں سے تفتیش ہوگی ایک چیک پوسٹ اس کا نام امانت ہے اور دوسری جو چیک پوسٹ ہوگی اس کا نام راہم ہے راہم امانت منا داری اور راہم میں نہ رشتے داری یہ دو چیک پوسٹ یہاں سے ہر کسی کو چیک کیا جائے گا جب یہاں سے تاکیق میں کامیاب ہو گیا تفتیش میں بچ گیا پھر اللہ رب العزت اسے اس پولیس راستے گزرنے کی توفیق دے دیں گے یہ امانت یہ کیا ہے میرے بھائیوں یہ امانت کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر یہ امانت کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہر انسان کے پاس اللہ کا جو دین ہے نا دین یہ اللہ اللہ کی امانت ہے امانت امن میں سے ہے اور امن کا معنی ہوتا ہے حفاظت میں آ جانا بے خوف ہو جانا سلامتی میں آ جانا یہ اس کا معنی ہے تو یہ اللہ کے دین پر چل کر آدمی حفاظت میں آ جاتا ہے سلامتی میں آ جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے امانت جو ہے یہ اللہ کا دین ہر انسان کے پاس اللہ کا دین یہ امانت ہے اور اسی لیے سب سے پہلی چیکنگ اس بارے میں ہوگی سب سے پہلی چیکنگ ایک وہ ہے کہ جس نے دین اپنایا ہی نہیں وہ تو گیا معاملہ ہی خراب ہے ایک وہ ہے کہ جس نے دین کا دعویٰ کیا وہ دین اسلام اندینہ اند ان اللہ اسلام اللہ کہتے ہیں ان اللہ فام لاک مدینہ اے لوگو تمہارے لیے بھی اللہ نے سب سے پہلے دنیا سے کی زندگی میں رہتے ہوئے دین کو منتخب کیا ہے دین کو پسند کیا ہے اور وہ دین جس کا نام اسلام ہے اسلام سب سے پہلے اس کی تاقیق ہوگی مسند احمد کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چیکنگ ہوگی نا تو سب سے پہلے اللہ نماز روزہ حج زک جہاد صدقہ خیرات یہ چیزیں آئیں گی ان کو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ایک جسم دے گا ایک جسم یہ چیزیں آئیں گی فرمایا نماز آئے گی نماز کہے گی انہ یا اللہ میں نماز آ گئی اللہ کہے گا انا کے آلہ خیر تو بہت ہی اچھی چیز ہے مگر ایک طرف ہو جا روزہ آئے گا اللہ اسے بھی کہے گا تو بھی بہت بہتر ایک طرف ہو جا حج زکات جہاد اسی طرح سے سارے یہ اعمال آئیں گے اللہ کہے گا ایک طرف ہو جا پر آخر میں کلما لا لہ اللہ یہ انل اسلام کہے گا انل اسلام یہ اللہ میں اسلام آ گیا اسلام آ گیا یہ ہے اصل اسلام اسلام کیا ہے عقیدہ توحید اور سالت لا الہ الا اللہ یعنی شہادت اللہ علیہ اللہ, اللہ, اللہ یہ بنیاد بنیاد سب سے پہلی امانت ہر بندے کے پاس یہ ہے اور سب سے پہلی چیکنگ بھی اسی کے بارے میں ہوگی یہ دین ہے اس کے پاس اسلام ہے تو جب یہ کہے گا یا اللہ میں دین اسلام آ گیا اللہ کہے گا آ میں تیرا منتظر تھا تیرے اوپر تو میں نے فیصلے کرنے ہیں تیرا انتظار تھا آ پھر جب یہ دین اسلام یعنی کلمہ توحید رسالت یہ آئے گا پھر اللہ نماز روزہ حج زکت اس پر پرکھے گا کہ آیا یہ نماز اس کلمے کے مطابق تھی یہ روزہ یہ جہاد تھا اگر ہوئے تو ان کے نمبر لگیں گے اگر نہ ہوئے تو رد کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اللہ کیا کیفیت ہوگی میرے بھائیو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدینت لوگ خیانتیں کرنے والے اپ نے کس انداز میں فرمایا میرے امتیوں میرے امتیوں امتیو ذرا خیال کرنا جب جہنم پر سے گزرنا ہوگا نا وانا بی یوکم قایمن ھونا او کما قال علیہ السلام تمہارا نبی نبی تمہارا یعنی میں بھی وہاں کھڑا ہوں گا ذرا خیال کرنا کہیں مجھے شرمندہ نہ کر دینا شرمندہ نہ کر دینا وہاں میں بھی کھڑا ہوں گا اور فرمایا پھر کیفیت کیا ہوگی کہ نہ پاؤں میں تم میں سے کسی ایک کو بھی اس حالت میں لا کے وہ خیانت کی ہوئی چیزیں اپنے سر اور اپنے کندھوں پر لادے ہوئے میرے سامنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جن کے بتلائی ایک ایک چیز فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ تم میں سے جس نے اونٹ چرایا ہوگا اونٹ کی خیانت کی ہوگی فرمایا وہ اونٹ اس کے کندھوں پہ سوار ہوگا اور اونٹ آواز نکال رہا ہوگا یہ اونٹ کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے میری طرف بھاگتا ہوا آئے گا اور میرے پاس آ کے کہے گا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اب میری مدد کرو نا اب کرو میری مدد یہاں یہی سلسلہ چلتا ہے نا یہ اللہ کے رسول مدد کریں گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا میرا امتی کلمہ پڑے ہوئے ہوگا مگر اونٹ کی خیانت اور چوری کی ہوگی اونٹ اپنے پہنچا آیا کہ یہ خیانتیں نہ کرنا یہ بدیانتیاں نہ کرنا پھر فرمایا کوئی گائے لیے ہوئے آئے گا کوئی گھوڑا لیے آئے گا اور کوئی کپڑوں کا چھوٹا سا گٹھا اپنے کندھوں پر اٹھا جو اس نے چوری کیا ہوگا چادر کوئی چھوٹی موٹی شے جو اس نے چوری خیانت کی ہوگی وہ لے کے آئے گا اور کہے گا کہ کچھ مدد کرو میں کہوں گا کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا میری آنکھوں سے دور ہو جا میں تو دنیا میں دعوت حق پہنچا آیا میں دیکھنا میرے امتیوں کہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا وہاں یہ چیک چیکنگ ہوگی وہاں یہ تحقیق ہوگی یہ امانت کی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہوگی اور فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ منل المفلس کس کو سمجھتے ہو غریب آدمی صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی غریب آدمی ملا در ہمار جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کھانے کو کچھ نہ وہی غریب ہے میں نہ غریب وہ نہیں پر میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی جس نے روزے بھی رکھے ہوں گے جس نے صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے حج زکات کا معاملہ بھی اس کا ہوا ہوگا تو گزار ہوگا بڑا ہی دنیا سمجھتی ہے کہ بڑا نیک متقی پرہیزگار وہاں چیک پوسٹ پر اس انداز میں تو اس کی تحقیق ہو جائے گی نا اس انداز میں تحقیق ہو جائے گی لیکن فرمایا جب یہ کہ ہاں یہ تو بڑا نیک ہے بڑی نماز لیکن فرمایا پھر ایک ادھر سے کھڑا ہوگا ایک ادھر سے کھڑا ہوگا ایک ادھر سے کھڑا ہوگا ایک ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ اس نے فلا موقع پر مجھے مارا کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق دبایا اللہ مجھے اس نے گالیاں دی تھیں اللہ میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا کوئی بہن کھڑی ہوگی کوئی بھائی کوئی بیٹی اللہ میرا حق مارا بہن کہے گی میرا حق اس نے مارا تو یوں اللہ رب العزت پھر اس کو بدلہ دلوائیں گے ان کو اس کی نیکیاں جو ہے نا ان کو دی جائیں گی ان کو دی جائیں گی اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے گنا جو ہیں وہ جو مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہوں گے ان کے گنا جو ہیں وہ ان کو گنا اتار کے ان کا وبال اس پر ڈالا جائے گا اس پر ڈالا جائے گا پر یوں اس کی نیکیاں ختم ہوگی اور اس ان کا وبال اس پر پڑا ہوگا یوں یہ آدمی جہنم کا مستحق ہو جائے گا اصل غریب اور مفلس تو یہ ہے اصل مفلس یہ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے پرانے مجید میں پھر مجھے آپ کو مخاطب کیا یا ائو الذین ددینہ آ منو سورہ فال ہے یادین آ منو لسولا و تخون اماناتی کم و, و, و, و ان تم تالم والو کم وم فتنہ وان اللہ اندو اجر اے ایمان والو سب سے پہلے نمبر پر لا تخون اللہ اللہ کی خیانت نہ کرنا سب سے پہلے نمبر پر مسلمانوں ذہن بڑا خراب کیا ہوا ہے بڑا خراب کیا ہوا ہے خیر ہے جی اللہ کے معاملے میں اگر بندے سے کوتاہی ہو جائے نا جی تو معافی مل جائے گی لیکن بندوں کے معاملے میں کتاہی نہیں ہونی چاہیے ہے نا یہ ذہن بنایا ہوا بڑے بڑے نوازی اسی میں گئے حالانکہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے سب سے پہلے میرے بھائی میرے اور آپ پر اللہ کا حق ہے اللہ کا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا حق ہے اور اگر اللہ کے حق میں گیا تو گیا اللہ کے حق میں وہ حدیث ہے نا ایک اللہ اکبر کہ جب اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ یہ کلمہ اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سب سے پہلے سب سے پہلے نمبر پر کیا ہوگا اوالو ماسب لب دو یوم القیام آتی السلام سب سے پہلے پھر اعمال میں اگر تحقیق اور تفتیش ہوگی سب سے پہلے حساب ہوگا محاسبہ ہوگا تو نماز کا ہوگا تو نماز کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے اس لیے سب سے پہلا حق اس کو سمجھنا اور اس کو دیکھنا اور اس اللہ کے حق میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تب ہی ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کر پا رہے اور اگر اللہ کہتے ہیں نا تو جو میرے حق کو ادا نہیں کرے گا میں اس سے باقی حقوق کی ادائیگی کی توفیق ہی سلب کر لوں گا اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی جو اللہ کے حق کو پورا کرتا چلا جائے اللہ اپنی رحمت سے دروازے کھول کے توفیق کے اس کو توفیق مہیا کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے حقوق کو بھی پورا کرتا چلا جاتا ہے لیکن اگر وہی نہ ہو اللہ کہتے ہیں چل پھر میرا ذمہ ختم ہو گیا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر پوچھا ایک دن معاذ جانتے ہو ماہ اللہ علی العباد, وما حق العباد علی اللہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جانتے ہو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اور آپ اللہ کی رسول ہی جانے مجھے کیا پتا بتلاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ العباد اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اَن وَلَا بَهِ شَيْعًا کہ بندے صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتائیں یہ اللہ کا حق ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب بندے صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے پھر البندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ان اپنے بندوں کو بخش لے مواف کر دے تو سب سے پہلا حق اللہ کا اس لیے اللہ نے کہا یا یادین آ مانو اے ایمان والو لاتخون اللہ دیکھنا اللہ کی خیانت نہ کر جانا اللہ کی خیانت نہ ہونے دینا سب سے بڑی امانت ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کو پیٹھ نہ دکھا دینا اللہ کے دین کو پسے پشت نہ ڈال دینا سب سے مقدم رکھنا تو اللہ کے دین کو رکھنا یہ جو ہے نا ان اللہ ہسطفی لقم الدین اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی پسند ہے تمہارے لیے دین اللہ کی پسند ہے کوئی معمولی شہ نہیں یہ اللہ کی پسند ہے اس لیے سب سے پہلے اس کا خیال رکھو اور اللہ کا دین اصل بنیاد وہی عقیدہ توحید ہے اللہ ہی کی بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا جس کا میں آپ ہر روز نماز میں اقرار کرتے ہیں ایا کا نام اللہ ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ شروع میں آخر میں کہا تاہ تو اللہ و و تو بات اللہ ہر طرح کی مالی بدنی زبانی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے امانت کا پاس کرنے کی خیانت سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری جب چیکنگ ہو تفتیش ہو تو ہم پاس ہو جائیں اور جہنم کے اوپر سے اللہ کرے سلامتی سے گزر جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا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 على وک اللہ بداطن بلالا على آل بلال اللہ صلی محمدیم و على محمد وعلى بہت ہی وعلى ازوا دی وزریاتی کما بارک تعالیٰ علی ابراہیم نمیدمجید اللہ مربنا تنا فل دنیا حسنتن وفیل آقرت حسنتم وقنا حضا بنار اللهم اشف مرضانا و مرض المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات حاجات المسلمين اللهم انصر الاسلام و المسلمين اللهم ايد الاسلام و المسلمين اللهم اعز الجهاد و المجاهدين انصر المجاهدين في كل مكان اللہممن من اراد بالجهاد مجاه دیناہ سو پاشغل ہو بے نفسي و رُدہ قئیہ ہوو في نہريهیں وجہل تدب راہهُو تدبیراہ عليه الللهہمہ انناا نہ جالو کا في نوحورےہم ونا اوذوں اللہم امجی اخواننا المسجونین اللہم اتی بہم آمینین اللہم احفظہم بما تحفظ به عبادک الصالحین اللہم اغفر لنا ولی مالدینا ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انکا مجیب الدعوات